اللہ وزنید. اللہ وزنید. اللہ وزنید. اس مختصر محفل میں جس مسئلہ پر کرنے کا ارادہ ہے وہ ہے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 دونوں صدیوں کے پانے والے تیسری اور چوتھی سدی اتنا قدیم یہ بیا کوشت لغت کے امام بھی ہے مسلف اور حدیث کے امام بھی ہے محدس ہیں بہت سنت حدیث کے اندر یہ شکر آ ہے اور پھر لغت کے باپ کے اندر تو یہ اپنی مثال آپ ہیں اور لغویین حضرات کے یہ پیشوا ہیں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 جیسے ایسے جس چیز کی تعظیم لازم ہے جیسے اللہ سے اس کی کتاب ہے کتابیں اس کے فرشتے رشتے اس کے رسول رسول جو ہمیں آخر جنت دوزخ وغیرہ قیامت کے دن میں جو کچھ ہے شریعت شریعت کے ان کو اللہ تعالی کی طرف سے حکم ہے کہ ان کی تعظیم کرو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 تو ان کو دیکھا تو کئی چیزیں انہوں نے بیان, بیان, بیان کیا یعنی یعنی صاحب فریقہ محمد بحمد یاد بحمد یاد اور وہ جو تھے تہذیب اللغا والے وہ چھوڑ بھو جب میں نے ان کو دیکھا تو کئی چیزیں صاحب تہذیب اللغہ یعنی امام ازہری نے بیان کی اور انہوں نے چھوڑ دی اب ناچیز نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیت اور استعداد کے مطابق غور کر کے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 اس بڑے دیا بڑی کفر جو تھا وہ کون سا تھا کفر انادی تھا جو کفرے انادی نے انہوں نے رکھا کیوں رکھا اگر جان بچانے کا مسئلہ ہوتا اور اس کا جان بچانا واقعی قزر ہوتا تو پھر اس کو ہی نہ وہ تو ان سے مومن تھا لیکن حضرت جی اس کا اس طرح اس طرح جان بچانا کہ ہمیشہ کفر میں رہنا اور کفر سے نکلنے کے مواقع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 نکال کر دیے ایک بال کے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 تیرے اندر کوئی کوئی, شریعت کوئی شریعت مطارع مطارع کی سمجھ جمع نہیں ہے نہ زمانے کی سمجھ آئے دونوں سے چہل چلتا ہے حقیقت یہ ہے کہ ان لائنوں کا یہ عذر نہیں بن سکتا یہ ہرقل والا یہ لونڈے نا چیل پینتالیس سال پسند تھا یہ بھٹا کیا کیا سب جائے ہوتا یہ سمجھ نہیں یہ ہیں میرے سامنے بالکے والا کے نگے نکے بالکے ہوتے ہیں یہ ہمارے سامنے یہ لٹو کھیلتے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 چاہتے میں تیرے لیے گواہ بن جاؤں گا قیامت کے مطلب اس نے کہا لو لاجیرا نیل قریش میں پڑھ تو لیتا ہا. اگر قریش مجھے ملا ملا یہ کہیں گے یار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 کافرو گے آرام دادا وہ حرام دادا حرامی کیا بہت رہا ہے بدھی کا بچہ ماں چوت کی تعلیم آلہ ہے رسول اللہ کی اتنا ہے بہن یہ تو کیسا مسلا ہے آرام داد کا ایمان کے بعد کافرو کا سمجھے اگلی بات سات رہا